محمد السلام عالیہ اللہ محمد حضور <تضحك> <تضحك> <عارف> سيدي <تضحك> <تضحك> عارف الله صوفي باسطاء صاحب قلق <صحب> المنبر سبحان الله محمد سجیلانہ اسی مبارکہ کے اندر پہلی منت آدمی سبحان اللہ پہلے حضرت پیر پنکھاری رحمہ اللہ دلتے، حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ دن دل ساضرات سکری وجہ سکری محترم اپنے والے دنیا نقش قدم چل الحمد الحمدللہ دین حق رسبیاں اردار کرتے ہیں اور ہاتھ دور ہاتھ نہ بال والا بابا بے بال باب جس دل چلے گا تالا بدلتا ہے بےتما ہو جما نہ خوف قریب جمانے حضرت اسی شاید حملہ بندہ نہ جی نہیں دے دیں آپ سد حق کی بات کدی طور آئینِ جمع سبحان اللہ, اللہ شیروں کو آ آ شیران کو لوڑی والے کم نہیں ملے شیر برضا ظاہر لے کے اندر آپ نے دل بال مزہ تاریخ دینا مختصر الفاظ تو بعد توجہ غور فرمانا میرا ایک ایک جملہ ان شاء اللہ, جی سب ہو، سبحان اللہ ہر جملہ ان شاء اللہ ہوں نو ہونا حیران کون نہیں ہونا پریشان کون نہیں اور رہے بیام اور ہک کے مرم کا سر کلام اور نالے گا شیر یہ بھی سنو اللہ یار سولہ یار سولہ آچاریہ یاری رام سیو دیو سیو سیوا شہر جو مووی بانٹو اچھا دوستوں پرچی آئیے سلسلہ ہے ببو سلسلہ ہی بڑھانا ہے نیا بوجھو بھی لانا ہے گل میری سمجھ جائے گا گفتگو ہے پیدا جاری تو سلسلہ ہے اور نیا اللہ اور تھوڑے سے بات کریں دونوں کو ختم کرنا ہے بڑی مشکل کی گرے اب بہت کافی ہو گیا میں جا میں تھوڑے جہر تکو بیاں دیا ان پہلو دس اللہ اور دشمن اللہ بھی نہیں گل کر گے وہ کریں گے اے موضوع اللہ, اور احضاء اللہ اس موزور بعد گنا صرف دو گلا سابقات موزور جہاں چل رہے سن جو گرو ہو رہی حوالے دو سو رسا ان شاء اللہ اچھی دو, ایسی. دو ایسیاں کافی ہونگیاں روئے کافی پتہ لگے گا میری دمان بھی ادھر جوڑے پالکا گلو زمین ادھر دیکھو میں پہلے ہی باتوں کو ہوں کوئی نئی بات ایسی کر کے مزید باتوں کو نہیں ہونا چاہتا لیکن اتنا ضرور ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں اپنے میں سہارے ہلا ہے تو کبھی کہہ نہ سکا بند مشکل ہے کہ ایک بندہ ہتھو ہتھے آشا رائے سونے کو کہے کوہ کو ہے ادھر دیکھو ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی کچھ عرصے سے ہو رہی ہے بلکہ مدت سے درار ہو رہی ہے ہم دبے پہاڑ میں اس سلسلے میں میں ایک بار شکا اس سلسلہ میں تین لبکے ہیں ایک ہے بدائیت نبوت کا دعویٰ کرنے والے کون چبر ایک ہے نبوت کا دعوی کرنا ایک ہے مجبت نبوت سلسلے چند جے والے ایک ہے حضور کی بہتر کن کیا سلسلہ چلایا نظر کسان رائے اللہ, اللہ! <inequalities> <آہ> جاہ علی نما کام چلا جاہ علی اندار تو سونے ہو بیٹھو اے بابو اللہ اکبر اے دین میرے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تعالی حق اللہ تعالی سبحان اللہ ما بال میںر طبکے دنیا چر پیدا ہونے دو کے بڑے ہے نبو اراوی کرنا ایک ہے نبوج سلسلے دا جا ہزور کربکے نے کہ مہی نے نبوت مجموزی نے لگو یہ ایک ہے نے نبوت اسلام میں نبوت سے مدعن نبوت سے اسلام میں مدع نبوت سے سخت ترین کافر وہی ہے جو مجھے نبوت ہے اللہ ہو یا مفت نبوت ہے توجہ ہے کہ نہیں نہیں اللہ پھر سمجھو ہے اشارہ وضاحت کرنا بہت مشکل ہے وضاحت کرا ایک اٹھتے آ جاسان زمین ہو جائے گا زمین آسمان ہو جائے گا وہ ایک ہے دعوا کرنا ایک انگال لے کے سمجھانا ایسا ایسا ہے دوسرا کرنا جو کچھ کہنا صحیح کہنا جائے تیسرا کرتا ہے ہی بغیر پیو تو پیوا کہنا ہے پہلی گال بننے سخ سات بدئیے نبوت کے خلاف بولنے والے اور مدتے نبوت, نبوت جہ خلاف بولنے والے بے چلے کا مطلب سیانے آئے نا پیڑ ہوئے کسی تھانگے کا علاج پھر پتہ لگے صحیح ہے تبیع مقامے میںگاہتے سنا ہو ہت میں نبومت کے خلاف پہلا جہاز حت میں نبوت ختم نبوت بلکرا خلاف پہلا جہاز فارمایا میں اور اسمبلی میں فلاں شخص نے پہلا جہاز ہاریامجنا میں سلسلے گفتگو نو بدانہ کروں گا کہ صدیق کی اکبر نے جن کے خلاف جہاد کیا تھا صدیق کے اکبر تو بہت عظیم شخصیت ہے آپ کا وہ پہلا جہاد دنیا میں عظیم مقام رکھتا ہے اور سنہری گیا ہے اور لکھا جانا چاہیے پہلا یہ کام آپ نے کیا ہے بالکل برہا ہے لیکن کے کے خلاف کیا ختم نبوت کے ملکروں کے خلاف کیا مرتدوں کے خلاف کیا بات کو سمجھنا ایسے ہے نا تو جس نے ہمارے دور میں ختم نبوت کا پہلا جہاز کیا ہے پہلا جہاز کیا ہے اس نے بہت اچھا کیا ہوگا لیکن میں پوچھتا ہوں جن کے خلاف کیا ہے کمبل کم اگر اس جہاد کرنے والے کو صدیق کے ساتھ ملاتے ہو تو جن کے خلاف کیا آئی انسان کے ساتھ اچھا! زندہ اسلام ہر کسی بھی گڑبڑی بات کر اسلام سارا اور پھر ستم نا ستمے نگ کی مخالفت کرنے والے لوگ میں پہلی آواز اٹھائی ہے جو لڑا اسے دیکھ کے خبرنا وہ کام اب کا محنت کرو جفت آئی مسائل کبھی کاسر ہے کبھی مسلمان ہے کبھی کاکر ہے کبھی مسلمان ہے جو لوگ کبھی ان کو کافرا بنا لیتے ہیں کبھی مسلمان بنا لیتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہیں یہ مبتلین البت ہیں اللہ یہ نبوت خاص ہم نبو دین کو باطل کرنے والے ہیں بلے ہمارے سمجھو ضروریات دین کی کنو گے اتنے نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں ضروریات دن کھن کو کہتے ہیں ضروریات دل عام خاص سارے ہی جانتے ہوں یہ ساڑھے انہیں ضروریات دل اناستے کسی دری کی لوٹ نہیں آسام شریا نقلیہ جو ضروریات ہے تین میں سے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی مسلسل خدا ایک ہے ہر مسلمان جانتا ہے مسلمان کو اس مسئلے سے دلیل دینے کی لوڑ نہیں کا معلوم ہے کہ اگر جیل چیٹے سن لائن نبوت کا نہ تو جیل چھ چکے اور فرمائی تو جدو یہ مسئلہ اٹھا بار ہر جان بندہ وہ رہا ہے قرآن کا مسئلہ سی سید کی علماء لمال کا مسئلہ ہے یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے جدو ہر مسلمان کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے اندر وہ ڈروڑ کیوں اس مسئلے کو اولاباد سے نکال کر اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت آپ تو کہہ رہے ہیں جہاد وہ سکتا ہے جہاد کی ہو جائے گا کچھ اور ہی ہو جائے سوال یہ ہے اسمبلی میں لے جانا اسمبلی میں وہ دوا چار ہیں جو شہید سے محل بناتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے یہ دینی مسئلہ ہے اللهم صل على الرسول يا رسول الله حاضري يا علي يدي مرشدي يا علي جيا جيا ديشت ديرا ديشت ديرا حاضري اكملي هو سڑک بنانے کے لیے ہو اگر اسمبلی ہو ڈٹر بنانے کے محمد میں شیر کی للکار ہے سی جی جی وے ٹھیک ہے اللہ حوصلہ જય <laughs> માતાજી <laughs> ارے بھائی ووٹنگ کا یہ مطلب ہے اس چیز میں ووٹنگ ہوتی ہے تو اس چیز میں ووٹنگ ہوتی ہے جو موبائل اس چیز میں ہوتی ہے جس میں جس میں شریعت میں جو اختیاری اللہ فرماتا ہے مومن مرد اور عورت کا یہ حرکت حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کر دے اللہ رسول تو کون کا کچھ اختیار رہ جائے یہ موملوں کی سامنے ہے کیا مطلب کہ جو اختیار سمجھے ان کا گرہ جو سمجھے ان کے حکم آنے کے بعد میں پابند ہوں جہاں پر ووٹنگ وہاں ہو سکتی ہے جس میں اختیار آئی جا سکتے شریعت رسول میں تو اختیار کی اجازت نہیں اختیار تو اللہ کے اس کے اصول میں ہیں وہ میرے اختیار ختم کرتا ہے بند ہوتا ہے تو وہ بنتا ہولی میں اس پہ و تھے فربا نے میرا جیونا میری زندگی اور اپنے پیار کرنا اپنی مرضی کرنا اپنی مرضی کریں میرے کرنا سمجھو نہیں فرمائی یہ گلا مار کے آدی وہ تک جنہوں نے آسان سے بیٹھے آئی رستے جہاں ایسا الیکشن ہویا اصا بڑی کوشش کی میرا جہاز ہے میں بھا کیسا لے واقعی ہار گئے وہ جیت گئے مدد کدھر گئی پھر بار لگے سر سوچا سی جہاد بھی نہیں فرمایا جب سوچنے میں فرمان آخیا آ فرمان خلافت نہیں پایا فرمایا تو الیکشن نہیں سب کسی توجہ نہیں فرمائی سارے پر سنگل والے کر کے پیر پڑوش پر مند اللہ پڑے پڑھا کی نعمت ہے خدا دار کون ڈگے مسلمان ویدر وے ہو سکتا ہے کئی نو سمجھ آئی نہیں میں پھر ایک بار گل دہرا دینا میں ووٹا تو نہیں ڈک نا موشن سن چلو میں خلاف رکھ لا میں ووٹا تو نہیں ڈک دوٹ لڑ لڑکے مرن کسی لیکن ایسا گا کول کلیا ووٹ کولے نالی تک <رہو>. oh. okay. <coughs> گٹر نہ کرو گٹر والے بیٹھی ہو کو خراب کیوں نہ شریعتوں سید کو اسمبلی میں لا کر رکھنا اور اسمبلی والوں سے کہا کہ یہ کھلونا آدیا جس طرح مرضی کھیلتے رہو تمہیں اتنا تکلیف نہ ہو سکی کہ دین اور آئین میں کیا فرق ہوتا ارے اسمبلی تین جو نبی مبارد بناتا ہے اگر پیر آ گئی سبلی کے ہاتھ میں تو سمجھو گیند آ گئی کید آ گئی ہاتھی بننے والوں کے ہاتھ میں اب جی چاہے بندر کمار ہوئے مرزا کا فروغ ہے جی صاحب کمار کو مرزا مسلمان ہو اللہ... پوچھتا ہوں ذرا پوری دنیا اللہ کے مفتی ملا بتائے اتنا بے لغام جو, جو ہوتے ہیں وہ مسلم سے بڑھ کر ہوتے ہیں یا مسلم سے چھوٹے ہوتے ہیں ਕਵਾਸੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਮੋਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਛੋੜ ਦਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਵਾਜੋ ਆ ਗਏ ਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਜਮੀਰ ਕੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਚਾਂ ਲੈਂਦਾ ہاں سفا چپ سفر میں بھی ہے کوئی گل تھا صرف مینو اے دا جواب دے دو اسمبلی میں آ سکتا اور اس پر ووٹیں اللہ واقعہ اس پر رائے دی جا سکتی ہے نبی کو مانتے آخری ارے بھائی نہیں چلو بھائی تم بھی مسلمان ہو ارے بھائی تم مانتے ہو ہمارے مانتے ہو بھی مانتے ہو میں پوچھتا ہوں دین کے ساتھ ایسا ظلم کبھی پہلے بس اتنا تو یار میں روک رہا ہوں میں کہتا ہوں صبح الیکشن کراؤ لیکن آپ اتنا بتائیں کیا نالی کا گندا پانی اور دودھ نالی کے گندے پانی اور دودھ کے ووٹ ہوں اگر جو اور کہے ہاں کیا پینا چاہتے ہو اس ووٹنگ کو آپ تسلیم کریں گے ایسی ووٹنگ کو آپ کسی اشتہار پر پڑھا دوارا کریں نہیں افسوس ہے محمد رسول کا دن کو دور سے بھی آل ہے محمد افسوس ہے کمل کم یار ہر چیز کے پائرے ہوتے ہیں وہ کوئی ہے نہیں بناؤ گل سنا اللہ دو گلا سنا جیسے موضوع سبحان اللہ اگر سلسلہ گفتگو کو آگے نہ چلاتا تو احمق شمار ہوتا شاہر شمار ہوتا کہ یہ بات کو سمجھتا ہی نہیں جو ہے کہ نہیں ادر ویب سے ہی حدیث مبارک لگا سبحان اللہ مسرد امام احمد بن نمبل اتاری خلق اتاری فل قبی لگا درپالا ایماری بول جائے ایماری جان والی کے جا حضرت سیدنا اسامہ بن ویدال سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلم منہ بولے بیٹے حضرت دید دے ہزور میں منہ بولے بیٹے اسامہ بن دید رضی اللہ ہوں آب نبیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کی روزہ شریف پاس او پاس شریف کی حضرت ربارک مبارک دوسرے پاسے کر کے اچھی آباد مبارک پر نات مبارک گنگا رہے ایسے جان آ جاندے مروان آ جرمان جان آ جانے مربان این آپ میں رسول اللہ کے مہبہ بندہ اللہ مطلب ملا کیا نماز نماز نال شریف پڑھ رہے آ فرما دے آنا ایک نیتے ہی میں ہزور کے محبوب کا پتر نہ فرمایا نہ فرمایا ہزور نے فرمایا تبکو مروانشن زبان بندہ حضور نے فرمایا لا اذا ملا کلہ والے حضور نے فرمایا جس ویل دین میں وارث والی دین کے حاکم وہ لوٹ پڑھ اہل آئے فرمایا اسے تین کے نام سے اہم تین سوال ہی بن ہے ایک حدیث مبارک کے دیکھ فاروق آدم کا حرت نے فرمایا حلر نے فاروق آدم نے فرمایا فلکر سلادانا چاخی ہے بندہ یار چاہیے ہنگت فرما نے فاروق آدم مبارک بولی فرمایا نہیں پانے تارا تارا کی مطلب اسلام کی تحزیب خرچ نہیں کر سکے ایسے جاہشو بنانے جی اسلام کا خاتمہ ہو صحابہ صوفی <تصفح> صاحب یورپ کا من آیا ہے چوکیدار نہیں محمد کے دینفی صاحب اللہ یہ تو سوچ ہر پیر بند ہے استاد پہلی بار دنیا چ ہونی ہے پہلی بار دنیا چیک ہے رسول اللہ دے دین نیک کر تے اونو منسوخ کرنے صحیح تے غلط کرنے بھی بندے نکل آئے ہیں جن کو اجراء امداد نسخ ابتال کا اختیار نہ چاہے تو چلا دے چاہے تو باطل کر دے چاہے تو رکھ دے چاہے تو ختم کر دے چاہے تو جاری دے چاہے تو روک دے ان اختیار مسلمانوں میں نبی کے دین کے متعلق رحمہ اللہ ایسے لوگوں کی تاریخ تک ڈور کر دیکھو اگر نہیں ملتا ہے और अगर مجھے اور اگر یہ نہیں ملتا تو کیسے کہ چاہے تو چلائیں چاہے تو روکیں چاہے تو بات روم کریں چاہے تو جاری کریں چاہے تو امزاج کریں چاہے تو رش کریں چاہے تو کہیں یہ حرام ہے چاہے تو کہیں یہ جی حلال ہے چاہے تو کہیں نبی خاطم نبی ہوئیں چاہے <laughs> تو کہیں نہیں ارے بھائی اتنا بڑے تم نے دے دیے ادھر دیکھو یہ بھی کہہ رہے تھے کوئی کہ نئے جوتوں کا ہار ڈالنا چاہیے میں اپنے گلے میں چھٹی گئے ہم اپنے گلے میں ڈالیں ہماری سچ کے کیوں نہ ہم نے اک بال کو سمجھا ہوا اٹھا کر پھینک دے رہا ہے نئی تہذیب کے انڈے ہے الیکشن مندری کون سم سدار بنائے ہیں بھو مادی میں سر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 زندہ بہت <تصفيق> اچھے لیکن رسول کو ہاتھ لیے گا لباس یار سلح کا مطلب ہے یار سلا ہم ہان ہیں لیکن ووٹ دینے کے لیے نہیں ووٹ ختم کرنے کے لیے چار دن رہے گا افسوس ہے کسی مسری کو جائے صرف ایسو مستفا شریعت اگر وہ آخر ہو سکتی ہے نمومت ہوئے پھر بولنا نہیں کیونکہ وہ سرخری اگر شریعت رسول پر ووٹنگ ہو تو اسمبلی میں جو ہو سکتی تھی وہ اگر نہیں ہو سکتی تو بولی جی پھر ایک دن نہیں ہونا راہ ہو رہا ہے توجہ نہیں بن پائی فنڈا چیزوں لکھنا ہی پڑھنا سنانا میں پروچا نہ پر سرچہ نسل فقط دین کو ہے ہندوستان फक्त दी고사 है हैंदा के आलम से वलनिशन की है हैयारो है हैंदा के आलम से हैयारो है पतक पतक ऐ सुभान अल्लाह उधर का तवज्जो है कि नहीं फिर फिर अर्ज करा सुभान अल्लाह ओ फिर अर्ज करा सुभान अल्लाह न परचा न पर न फरचा दा फक्त दी को जा रहे है ऐ जिंदा हर शिंगेश ओ अल्लाह लिसा सगी है यारो है अल्ल यचमती है यारो है फक्त दी ja uh -huh. چوشن اگر وہ کلوتا رہے تو مکرو شمار مت آ گیا جی مترا ہے دل کا شور سے بڑا سنتے سات ہاں ہاں وہ ہے ہر پاس ہے ہر پاس سے وہ سقال ریا موصل حالذیل سے سچریہ یعنی کچھ سمجھ نہیں پڑی کس چیز کو کیتھے رکھی ہے ہے وہ کہتے ہیں نہ جلدی پار چلا چودھری والا منسٹر مالا بہت یہ ترانہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ایک گلا موکناری نہیں اس غرام میں جب سچیا کرتا پانی کا چھکا ماریں میں چھکا اگر روے جو تین جواب دے دیا میں تو میں اران کرنا میں خود لکشن جا سا ٹرینیاں پڑھ رہے معافی اچھا نہ in a year بات اگلی موضوع آ جاؤ جاؤ لیکن اللہ اللہ تین جی من چل رہے مرد مرو کرو دشمن نے پاس جن کہا خاص مال اخلاد لائے اخلاق فرمائے چلو بول رہے اخلاق اخراط ایسا چاہ ہر دماؤ جدو صاف ہو جائے ندی لائگ اللہ ہوں ایک پاسا دشمن دشمنا نے تو جو کثرت ظاہری رنگ سجنا نے لے بات نہیں ایک حدیث سنانا ایسی ہم حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھوایا تھا توجہ نہیں فرمائی حضرت ابو اللہ تعالیٰ افسوس والا زہر پرستی مار گئی دنیا پرستی مار گئی اگو رضی اللہ اللہ فرما رہے اس بیٹھے سن کوئی ہے میں محمد کوڑا اچ ایسا پیس لے جانے میں چادر حضور سرکار حضور حضور حضور تو تو کچھ نہیں دس حضور نے بڑے گائی بک بک ان لگا جی چکی آپ چادر مبارک دو بک مبارک چادر پرماتم کے اپنے سینے لال لا لبا پر کسم لا دیجیے قدرت میری جان میں جب چادر اپنے سینے لال لائی ہے جو بھی نبی جدوسے حقیقت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 لم امر ایسب مریمر گان مندری في قال هذا ب بن إسرائيل وممن ع بعضة جراد فقال فقي منه من لاين شطله سوه لا بله فغالهمشينا قال فلم يلتفتت لاها ف كانت فنفسسان ال الرعن كان يأوي غنامه هوها ش او مع فحملت هو ب ألالا وقالوا من منقالج من جرافاته فسن ظ فحوه والضهم وع مص ف الغقال شعكم قال اك ذ ت فوالد الغلام قالوا ما هو قالوا ما ها هو هذا قال فقام فالله و صرف الى الغلام فدخله بعجبه وقال بالله يا لله المنبو قال اناك الله فذهبوا الى جري فجعلوا ينقلونه وقالوا اعطاه طقم قال لا احد ليفيه في ذلك ابن وهن كما كانت قال وبينما امرات في حجرها ابن له ولها تدرعه علم بها راجل منشاه فقالت اللهم وجعل من المثل هذا قالت طرق صديها وعطلع من الواتف وقال اللهم لا تجعل من المثل قالت المرهاب إلى صديه مصمص قال أول هريرة سبحاني ورئينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صنيع سعي ووضع ووضعه يصبح في طين فجعل يمسها ثم مر بعنقه كفره تضرب فقالت اللهم لا تجعلني مثلها قال فترى كفها وبلال فقالا اللهم يعلم البسرها قال فذلك ما ترى ذا الحديث فقالت حلقة مر الراق فقلت اللهم اجعل بين مصلا فقلت اللهم لا تجعلني مصلا مرض بها له العاف فقلت لا فقلت لا تجلبني لا تجلب لا تجعلني مصلا فقلت اللهم اجعلني مصلا فقال يا امتا اي الله ترب الشره جبار من الجبابره وان هذه الاما يقول ما سنت ولم تبني وسرقت ولم تسرق وهي تقول حقا يا الله سونے علیہ وسلم نے فرمایا تر بچیا گلا ہزور نے نہیں ہز پوری چند خلا تھا ہزور نے فرمایا تین بچیا نے گل ایک سال مکانا بندہ بنی چراہ دادر پارے سن جرائد گزار سوپڑی کرتا کی عبادت کا ایک پتکاراجو پتکارا سی وہ بادل گزار شیان مکرا بہت بڑا جیار بن جا بن جاتے بخاری شریف گئی اس کا کسا نہیں لگے جرائد نے مال ہیں بخاری نہیں جرائد نے مال ہیں ماں نے سدیا شد. نسل نماز پڑھ ماں نے سدیا سلادی بہتر نماز ادھر ماں نماز تیسری وار ماں چاہیے اللہ خراب منہ یا یا شریفل نکل گئی ہوں رب لوا دیا اللہ پتا ساڑھو مہینہ بندہ درویش بنیاد یہ مطلب درویشا دکھو مطلب کرنا شان جیش خلاف گل آئی سات والا پرانی لگی ہو جی لبی سری سال سو مت لائی ہوں ماں پوری ہو گئی پتکارا درویش نے ناراضگی توجہ اللہ سوائے نے اپنے فکری گل بھی رکھنی ہوں کل رکھنا حضور نے فروایا بچے سونے نبی نے سونے نے فرمایا بچہ بول بچا فاغیم اللہ سونا رکھنا سفا سی بچہ دولت بس آ تو بچیا کر نہ سکایا کر ماتے کے ایسے لفظ نکل جان ناراض نہ لیڈریاں باقی بولو جا جس بچے گواہی دے دیسار بچے گواہی دیتی ہو گیا سارے اس کے سارے منی سرجے چوم پائے پیارا بندا برکت لا معلوم ہوا برکت لے چمن ڈنا نبی شریعت کی گلیاں بولو پچھلیا شریعت اس کو کہتے ہیں ملل کی ضرورت ہے تمام ملتے ایک اور گل ہے کہ ہوگا پتوا تو نہیں لگا جائے انہوں نے آگلی گل سن جائے ہوئے تو صرف فقیر ادھر بھی کھولے کھولے فقیر جیسے مشہور ہند ریا مشہور دنیا پر ٹدم روڑی جی گویا ہو سونے سونیاں اجازت دے کھی پا کے بہت ایسا سونے کا پار بنا نبنی مارے اس فرکر تو نہی دیا کافا تو سونے پیرے فرمایا مینو کوئی مٹی بنا دو پہ جو بچے نبی تیسرے موجود تیسرے بچے کی گل سونے نبی سنگلہ ہوا وہ سلام کم کرتے ایک بیٹھی اپنے بچے نو دھیا رکھ کے دھو پیا اس گو نواب سوار ہو کے لگی ہے جی بولی مال دولت آرائ چی چاٹ ماٹ شام لگی نوکر چاہیے پیچھے ماں بچے بچے ون میرے بچے نو ورگا بنا میرے بچے نوعی وا بنا آخا پرو نے بچا دی پی بچا سی انگلی مبارک ہلور سرکار نے اپنی مبارکباد <کس> <ملی ملی> پی لا دارا تھوڑی مہینے ہوئی سی بندے پیدا ہے میرے پتر نوئے بناوی اے اللہ میرے پتر نوگانا بناوی حضور سب نے بچے نے سر کو اللہ جب پوزیشن والا منگایا مجبوری کا نسل بولنا پڑ گیا جب پوزیشن والا منگیا نہ جدو یہ لوڈی گزری ہے جب ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਨਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਅੱਜ بچے کو رب کیوں بلایا بولو یہ گلا بچے لگا سوال آؤں گا ماں جی میں آئی گل ای بنایا تک پتھر آدھا اللہ اما جی یہ تین ویکی تیکریٹ پاٹ میںکاری جھوٹھی لگی لوگ شکر مار دے سن جو لوگ چڑ مار دیا ہنسا ہن ہمیں لاگا سی بڑے سے گل کی مت کوئی سمجھے نو اپنا لالچی بکیوں کے رات بچوں سمجھیے گل کر دہی ہے بچے نو رب کو نہ رب لو رہے پرسنسارا دنیا کا اپنی مجموعی اچھا گل سنو ظاہری ظاہری حال چاہیے کہ اندر اے ہے جی جی نہیں اللہ تو تو ہی بھی معلوم ہے اولیاء اللہ کا اے شب راستہ پا نبی دا چھڈ کے اللہ سبحان اللہ اللہ لے جا لے جا لے جا جو ہے نہیں سبحان اللہ میں وہ مقرر ہی نہیں ہے اللہ نارہ نارہ ہمارا ذوق آ نہیں حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ نارہ وجے نہ وجے جے بندے بندے نوں ذوق نہ آویں بولن تے سبحان اللہ ادھر مردا آسانی بہت کچھ سنایا پیڈی آسن بہت کچھ سنایا ہے مشکل کا گانا ایسی سنانا میری میں ٹوٹے گا کتاب ہی کتاب اتم ہی امام اتنے حد کی ہر مسلم رحمہ اللہ علیہ مغرب کے بہت بڑے امام توجہ مغرب دینا مغربی مغرب اسلام کی بات کر رہا ہوں اس کے حضرت بہت بڑے محتس مسلم حترالا قرآنہ کہہ کر حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری کی طرح محتا امام مالک کی سب سے مستبر چاند ترین شرح اچم کے اندر ایک بات نہیں لکھی ہے سبحان اللہ حضرت حسان بن شاد کے نام مبارکم سارا ہی نہیں پہ سو شاعر ایسے حضرت عبد الرحمان شاعر حضرت کا پتو رے جڑے عبد حمد کر دے دی. حمد کر دے اللہ لگا ہے بولوی میں سی پیش بستیوں کے دو لگے پانچ سو حکمت اسی کو تم جو ہے ذرا بولو نا کتاب ہی جیل نمبر چوبیس صفحہ نمبر ایک سو سوڈیا نہیں پہ آپ مرد لو تو نک سونے گھر والی چاقی ماں میں سلمہ بھی اللہ فرما دیا نے حجوم نے فرمایا چاد ہے یا گرخا لو ہے ایک گھٹ پیر تو نشان کے ہدی جائی نے ایک دن کوئی سنگا نہ پیش کر دیا فرمائے ریلو نشان بڑیاں دی چادر جہا حصہ تھلے لمکا ہونا چاہیے میں اما باپ فرمانا نے اما پاپ نے اماندنا یار سب تاریخ اپنا لا جی ایک ہوئے گا تو تردین جب پیر رکھنا چاہے گی پیر ننگا ہو جائے گا کپڑے چہر کی گل کرے ہزور شریعت والا رسول فرما ہونا ہے شرما حال باہر نکلنگ ہزور فرما دے میں ایک ہاتھ کر گا یہ جتنا لے کے نہیں ہونا چاہیے امام ابن عبد پر لکھ کر کیا فرما کیا کپڑے کا کوج حصہ زمین لمکا کے ترنا کچ کے ترنا فرمایا معروف نبی کری کری مشہور اور امت معروف مطلب ہر بندہ جان رہے دسن کی لڑ میں جڑے کہ پتا نہیں سب کیا میں اسلام سمجھ سمیتو ہے کنا دے لا کنا دے دے بندہ مشہور شیر جی نے فرمایا تو وتيبن كوتيبال خطلوال قتال علينا وعلى المخنا فجر الملول حضرات عبد الرحمن حسان بن ثابت ابو بکر فرمौदा है मदद से जिहाद फरले अच्छा मरवा बे अच्छा मरवा علينا अच्छा मरवा दे जिहाद الپو سنات الفا دے المو سنا فرما ابھر آ گئے بیاض رہے کی لائے ویاد رہا ہے کیا گا سازش نسل سے کیا کریں شمشی کو اپنے سازش سردار باہر چلتی شرموں میری گل لگی ہے میٹھی شریان شکر ادا ہوئے چنگا دل بنایا کمڑا آنا آپ اللہ <سؤال> تعالیٰ تعالیٰ دنیا